لیا اور نستا پیغمبر دے اعتماد نکیز صادق دے, دے. چاہیے ہر فرد بے راہ کلو بے حدیث اور راضی مان ما کا دا فی امرنا دون چاچے نہ بیدان دے چایتا ہوئی دیو جی کثیر دکھ کر لو سونا تیوالو نہاری آؤ کو لو ہار آؤل چل صاحب خیر اللہ سب لے آل سنت تو جماعت آنا چاہتا ہوئی چاہی وہ پیغمبر نے ثابت نہیں بیداد تھے آل سنت والجماعت کو منگ گئی سونت نہیں اصلی سنت خل کو نہ سنت تری اصلی سنت تو تین سونا تو نہیں من کہی لا تخلوفی دینے کو شریف دے حقیقی اور اضافی وسیع تو حاکی آگی تو ہوئی اصل بشریعت کے نہیں لا وسائل شر کیا اور بشریت کی ممتازی والدار کم کیف این کی زیادت کیفیت کی والا رزار نے اور قلعہ کا ذکر ثابت دے ادے والا جوڑ کے ہلکا جوڑا کی, جوڑ کی او اللہ ہُو اللہ اشوری جم اتو لو بے گن کے ترک ادائی دی یا لال کتاب کتاب اللہ تلو بی سکی ہیں بیدات پا اللہ مگر مناسب دا اللہ مسیح ای مریا میں مام را رہتا سلا تھا کتاب جنا روا دی منگلا چی شرک نہ کڑے چونکہ وہ سے شرک کڑے جنا کا لیا منلے منل شرک نہ اودی جی سورہ مائدہ وَلَا سَلَاسَ مُعَئی سَلَاسَ کے دی حال ہی ہوئی مگر مومنوں پر گوشاد پر شو گسی جس کی چاہیں وہ مینانے چاہ عبادت کئی شاہ جان نہیں جوڑ کرے ہو چاہ جا یوم آبا جی او چابل بابا جی اور روان دی ورلا شاولی اللہ ذکر وی رحمہ اللہ ما من بلدت اللہ والا آلیہتوں تعبہ دو وَلَا تَوْقُلُوا سَلَا تَا مُوَعِجِ آلِهَا دْرِیدِ اللہ خیر اللہ کم منشای شبدا غرستاز پارا انم اللہ و الہو بے شکا اللہ آجت رواد کیا ہو خبر شیبا شیری اللہ تھا مقرر کے بان دی دی عبادت او لے ملک سال سط تازی جائی ہوئی نلا ملی باسار نیکاری کام لے مینک پورا دہلا مین فضلی د فل فضل من فضل دلّی دار بے نے شیسی وی فضل بکی دئی لڑا دا فل دیدار دیار نصیب نے اللہ دور ای دیدار سور دو خوشال چبیسا دیدار داللہ دیدار برو اور جاہ گسا نیچے عبادت دے اللہ دا او زارے گھٹ جڑ لے سر دے جزاب اور کہ اللہ دئیے وس جزاب زر دے راکا ولا یذون لہ من دور اللہ ولی و لا رسیرا او با ن مومن ای جانرا دا تو اس ترغیب اور قرآن دا یا ایو او خالق تجا گون برهان میرا بگوم من پہ تکو من کو پے کافی روم گردان اب یاد آگے تفصیل بار کھڑے ہو میرا سم برہان بھی سنا برہانا بھی دلیل تربر افسا سنا وان دلائی نور موبینا اور راؤ لے گا تاستا راہ را قرآن ترنا ہوئی پراناؤ گلاسور آبر پندرہ تیل یا لل کتاب کا جا گمر سلونا تیلسم آسور معا یا لے کا جا گمر سلونا یو بہنو لگوں کا سیرا مما گند کتاب کا سیر تھا مین اللہ نور کتابینی ترا را سدا اللہ نور کتاب, کتاب, کتاب را نور و کتاب تا اللہ طرف نا کتاب دو دوستوں دو ہی لے روح لینا مل کتاب تے سگ وی بیاں کتاب اوس وا جالنا لیکن رنا لے گلار سورہ بد بہت چالا و رنا شمرا لے گلے پوران کا دے لوما سے اسپشاب کے, دا دا دا کے, کے دار گے قرآن آمو نو آگے لاؤ رو جا کے سربریا دل کافیا گمدانو او قرآن لکھ نو نظر در حال خود تمام اندری مشغول سدو مشغولی خدام نظر در حال خود تمام اندری پور سدو مشغولی خدام سلگم کا زی مبارک میں کری رنج درتا سلی منت میں بری سلوموں کا متی حکمتی, حکمتی را نا خان سو بورے یو نانمبائے چند مت یو نانی لوہے شیتانے در سے کو راہوڑا شیطان د بول نا مدرسہ راش الگ قرآن مو پٹن کے تعلیم منطق میں روزا کہنا تھا قرآن زماند شیخ نہ ہوئے او د پاتے کے, پا شو کے دونوں پنفیر کے قرآن بس و روشو ناستے مان ہ مانتے تقریر سے ماں سول مت لکھ لیم ب تقریر کے اول کے ماں دا لکھ لیم سے قرآن خدمت گرم قرآن اللہ لالے کا اللہ ہوئی ای ما لیکن گرد منگا ضلع دارنگ تغابن تگاب نمبر آٹھ اتم آج سورہ تگاب اتیشت مارا لان پا دردار بانی راڑی سو روی آل وید محبوبر دا قرآن جمال اور دا مخلوق رنا و تا رن راؤل گلا یا نو میں رب ہوا دلیل تربار سنا وہاں گمنور مینا راہل گم گا سرکار کوئی مستری سو بولگا آیا کا مستقیم وغیرہ دلال تیوری فارمن لدی نہ من در چاہی مڑ پارلا گولے گولی قرآن جدیلہ پا کے اللہ کی چاپ اللہ, سا اللہ کھڑی دی دنیا و آخر خاصہ کڑی آدھی میں او سرک بچی دئی لہرا پل تا پلار کا باندے یا ذروانی ما تالیبی زوا تا گاڑی ادرو ما وام الکا چر تا دی شامنصور تا دی که پنج پیل تا چه شامنصور تا وام خرازا چه نو ما دا شامنصور مدرسی سره کس کم وام زگه چه دا تالیب دی دا قرآن دی قرآن دا دی غریب خوگوری چه زبا قرآن کم زائز دا کم دا غو تالیب دی دا قرآن حچه چای نسکی اگر دا چای پا خوان نم پویگی وچه چای بیا گوری پارا بیا قرآن پارا چار الحمد للہ شور دی نو قرآن شور اکڑل یا دا سے وسطے قرآن رہے مول تیوی سوال سل میں نیکڑی نو قرآن نشید دا کولے. او دے کافر میں گا پورا پہ پویا نشو سر میں پہ خلاس نش ہو رہے گا گور ما نل رائے بلرائے آخری دا دلتے راضی بلرائے رام اللہ ادل پہ اسپاشو یا, یا اس خالق فتو صاحب سر میرا مال میرا مت کے بعد تفصیل کرو یہ سر ہلاک چھپڑے گئے سوہا دیو می دل سڑی خور نا کدی بھی دل دا آلہ ڈر آم نے راگ سے کمکل ہاق د یا پا ک بادشاہ ہا د روکنے دگا ہاکونے بیا نئی اللہ تاس نور کام نارا چان سے نور با دار تو وہی تو خورانوائی یو اللہ نور احکام دے او دے یو سل دیر شام کام بین رات رائی اور سورج کے زواجر اول احسا کے بے تنظیف تنظیف کے زواجر مومنان ہوتا پگوتن کے زواجر منافقان ہوتا اور دولتوں کے زواجر یہود ہوتا اور عیسا کے بیا دو ٹوازر یہ تن کے یہود او او در کے مناخانتری قرآن کریم ختم چبد باندے یو دا چہر کلہ مخی صورت کے نفذ شر بے تصرف اکڑا نو دے صورت کے رد نظر نیاز دے غیر اللہ کی دے دیو جناہ ورپسیر آڑا مطلب دا چہر کلہ دے متصرفین ندی اختیار من ندی ولد آگئی پا نمبان دے نظر نیاز او ور کوئی ہر کلچ مس کی سورت کے نف د شرف تصارو فکڑا جنا اور یا مس کی سورت اسلح د معاشرے ذکر کر دا اصلاح د معاشرے نو دی صورت کے داد ذکر کئی جماشرہ دے سمک را نوس حلال اکھرا نو پا صورت کے حلال و حرام ذکر کئی مقی صورت کے اصلاح دماشر او شوا نو دی صورت کے حلال و حرام ذکر کئی اشارہ دیتا شیرکل اصلاح دماشر او نو حلال او حرام گورا حلال خراو دا حرام و نظام ساتا. یا مکی سورج در کی تنظیم بیا نش کو درائت اصل مسئلہ ذکر کئی چمز پارا تنظیم پکارو رد نظر و نیاز غیر اللہ دے مکھ کی سورت اصول ذکر کر دو تنظیم دا معاشرے دا کو درائی و درائت اسلام دی سورج کے عمل ذکر کئی شراید پر تنظیم پکارو دا دیو اجنا و سے راڑو یا سورہ سورائ ختمو نو کے اللہ لکم نور آخم مخل سام دے و جنا اور یامر کی سورت کے ویلو دردیر شیاد کے آئے نمبر تینتیس کے وزین قدت ایمان کم تارسور سر ابوت اسلامی تڑلے رلی تڑلے دا فاتو ہم نصیب یا گھبراہ خدم آرگر ندی سورت کے آگا مضمون دے کر دین آلو قدو اہو بلو قدر والی پاگا گٹھو باندھے چتا سو تڑلی مرگرو سراد اللہ سراغا پورا کئی یا مک سورت شورو کڑے مکھ سورت شوروپے یا ایوان ناسو تقو ربکم یا سور اب نا سورت شورو کئی خطاب خاص باندھے دن تدی آمنو او مینانو مکی سورت سوروپ ختاب عام دے او داسور خطاب خاص باندھے جناپ سے راڑ یا مکھی سورت کے ویلو لا پھر ایوش را کبھی رو ماد نظال کلی میشا شیر کا اللہ نہ معاف کئی نمک کے سرات کے ویلو شرک اللہ نے معاف کہی نی سرات کے شرک سزا دے کر کہ آئی بلاہ بک ہر رم اللہ چاچ دلہ سارا شرکو کہ اللہ کے جنت آرام کرے مخت کی سورت کے ذکر ان اللہ لا کرایا پھر ویوشرا کبھی چچاشر کو کہا اللہ نہ معاف کئی ندی سورت کے سزاد شرخ ذکر کئی ددی وجنا وار پسو وہ میوشر بلائے فقدارا ملے جانا یا مکی سوراج کے قرآن کریم ترنا وے لوا یاد کے انورا مدینہ مندر ترنا راؤ لے گلا <لَحْكَارَة> مکھی سوراج کی قرآن ترنا وے ندی سورج کے رنام اور توئی پ نور الفاظ کے قد کم من اللہ نور و کتاب مبین نہ اللہ دا طرف ویلی مبینا او دلتا وہی نور و کتابین اور یاد بھی اللہ من تبارسلام میرا ظلمات یادی میلا سرات مستقیم دیگر مضمون ذکر کئی پنور الفاظ ہو دیو اجنا واڑو یا مت کی سورات کے قرآن ترنا ویلے وا چران رنا کم ما مینا مادہ راو لے گلا سورات کے تھوڑا تیل تم رن ہوئی چار گلے وا چاچ پہ پیداد ما گئی پیداد داد ہو چاچ بے داد نو گو بگالا نو, نو دی سورج کے تورات ترنا وئی لگا سالور سالوستم آس پالوستم کینا وئی ان تورات ابھی آدر یا کم بیاہ نبی تو رنوے انجیلتا رنوئی اللہ تاری بھی سب نے مرم وہ سادہ کا لما بے نہ تورات وہ آتے نہ سبھی آپ رن رنوا سو رات رناو پسپل دور کے پسپل دور کے کریم رنالا پسپل دور کے نورم گاڑو زرا بدھی امتیازاد دا سورات ممتاز دے دور سوراتوں بیان مسائل اربا تاریتاز دے پہ آگاہ آیا تو سپاہی کے نب دل میں غیر داد ٹول امبیال مسلامنا یوم اجماء اللہ اور رسل بھائی اکولا جب تم لنا مالانا داسورت ممتاز نورسرۃپائی کے نبیل میں ریب داسول انبیاء علیہ السلام نا یہ دارانگے داسورت ممتاز دے دن سورت ان تفصیلی بیان د عیشا علیہ السلام پہ قیامت کے عیسیٰ علیہ السلام با قیامت کے کم بیان کہی کئی تفصیلی پدی سورج کے ذکر کرے بل سورج کے نشتے دارنگ دا سور ممتاز دے نے بیان زامن واقع دا علیہ السلام چدا واقعہ پبل سورج کی نشتہ دارنگی دا سورت ممتاز دے پبیاں دا دا دا کے نیشتے دا دارنگ دا سورت ممتاز دے پا بیان دا بہری سائی بھی وسیلی ہام وغیرہ باندھے بیان دا بحیر صاحب وسیل اہم شہپتی سورج کے ذکر دی ابل سورج کی نشتے دارنگ دار سورت ممتاز دے وہ بیان داغا کاری باندھے چھکاری باز دے خکار اکاو دا جید پارا شرطو نصری او دا کار خکار پکم صورت کے حلال دے نو پا صورت کے بیان دا غخکاریانو دے پا صورت کے داسی نشتے دارنگ دا صورت دا ممتاز دے پروائق د جنا کو دا آل کتاب و دا مضبوط آگئی دا صورت ممتاز دے بیان د رو د جنا کو دا آلی کتابو او د دا مضبو داندے دا دا لب جنا دزبو منگلار وادی دارنگ دا صورت ممتاز دے پیاں د گلاگر دا صورت ممتاز دے بیان د حکم د گلاگر گلاگرے سچا گلا اکڑا راگنا بلاس کٹ کو لیسی نورم گن ہو جی دعوت سورت دعوت سورت بیاں د مسائل ارباو دعوت سورت بیاں د مسائل ارباو تحری اللہ تحریمات العباد نظور اللہ اور نظور العباد احباد تفسی دے دوستوں کو تفسیم دا سورت دا سورت پیدوار دا مضمون دا سورت پیدوار د مضمون لے اوالا یہ تھا تر پینزم آیا تھا یعنی پاوانہ کی پنجا یا ندی دیوالا یہ تھا تر پینزم آیا تھا پدھی کے بیان میں مسائل و اربا بے تفصیل تریا وہ لسم آیا تھا آؤ کی امور موسل ہاں للمبلغ دا تو لو بال امور ایسا نل سمایات آدھ نمبر انیس آؤ کی مثال دا کی زینو دا دسال د نا کی زینو دا دچا آدھی ماتے کڑی لی مثال و گورا را سالو رما تر آج نمبر چبیسٹم آؤ کی مثال, فی مثال فی دا فی حکم اللہ مثال دا متا نفی ہکم اللہ سچاد اللہ حکم کی سستی کرے دا داگئی مثال و گورا پگ پا تو سلو ایک سمایات آمبر چالیس اوپی کی جزاد ظالم او نمت اللہ چھچا ظلم کرے داغتر درش وے دے پگم ایسا تر ترآد نمبر پچاس پن سما اوپی کے تسلی نبی علیہ السلام تھا او قبائل دا علی کتابوں اور ترغیب تاب دارائے دقان تھا فاگمہ تر احسا نمبر پچاس پدی کی تسلی نبی علیہ السلام تھا او قبائل بدائے علی دا کتاب داغی گند ہوا او ترغیب تابدار درآ کریم تھا وہ میں سر آج نمبر اٹھاون ات پن ستما تھا سر آج نمبر اٹھاون ات پن سوستم اوپاہ کے تعدید مومنانتا موال کتابو تعدید مومنان تھا رچنا مومنان تھا علی کتاب کو دوست ہے چی سر دوستی وہ ہو لکھا ہوئی دانا کا خلق دے اتم ہر آج نمبر چھیاسٹھ اسپش پیتم آتمتاب تر آج نمبر چھیاسٹھ اسپش پیتم اور دیکھ علماء اوپیک تحادی علما علماء تحادی علما راتنا رٹنا ناکارم اولیاں اوز علی کتاب بت خونا فضائد علی کتابو راتنا ناکارم اولیا تھا اودہ لکھو نل ناکار آدت آج نمبر چی اسپتیا آؤ بدھی کہ ترغیب تبلیغ مسالہ بیان کا مسالہ ہو رہا تو تبلیغ او لاسما ہے صاحب سر آخرا پورے لاسما ہے صاحب سر آخرا پورے ہاؤپی کے بیاہ بیاند مسائل و ارباؤ پبل نہ جاؤ پبلہ طریقہ لاسما ایسا تراشرہ ہاؤپائی کے بیاں مسائل و ارباؤ دعوت سورت بیاند مسائل و ارباؤ دے تاریمات اللہ ڈریم تاریمات اللہ ڈریم نظر اللہ سلور الہباد تاریمات اللہ مطلب دا اللہ کم سے حرام چڑے تحرام چھ اللہ کم سے حرام کھڑے دے نو آگی حرام او آئی تاریما تو لے مطلب دا چھ مخلوق کم سے حرام کھڑے آگے تحرام مخلوق کم سے حرام کھڑے دے آگے تھا آرام بے چالان آرام کڑے اخالے کے بزان آرام نظور اللہ شدہ اللہ پن نظر او منت دا قیدا جائز دا دزور اللہ شدہ اللہ پن نظر او منت تور دا, دا جائز دا نظور اللہ باد مخلوق بنو نظر اور منت سورکیشوا اگا حرام آگاہرام دعا صحیح او دعا غلط تاریمات اللہ او نذور اللہ صحیح چھ اللہ کم سے حرام کڑے حرام دے نظر دا اللہ دلّ جائز دے دو غلط تاریمات لہباد او نظور الحباد چھ مخلوق کم سے حرام دے او نظر دا مخلوق پنم پیشوے دے گا حرام تاریمہ تو لباد اور نظور الحباد کے فرق سرے فرق دا دے ستاری ماں تو رہے بات کے عقیدہ حرام نہ دے بتاری ماں تو رہے بات کے عقیدہ او شے حرام نہ دے داری جی مثال نہ مجھے بیروست لگا چر کے و بانگئے پہ را خور کے مسا نتاوا او تاری کے بانگ لے سڑی ہوئی چاس پہ را اما کا ہرا بھی نا ہلا لاد آؤ نظور کے عقیدہ لاتا تھا او شیو مرام دے نظور باد کے آم, ام آرام دے لگا چر گڑے بابا نم پیش دا ہوا او دا چر گڑے حرام دے سے نہ لا لی گی نتاری ماں تو لے بات عقیدہ لاتا شی حلال دے نظور الحباد کے ہاکی جاؤں گا نتا ہوا شیو مارم دے فرق باندھ پوچھ ہوئی ہی روس تو بہار آج جی وہ ہم سو کے قسم تاریمات العباد نظور العباد سے بھی پو تاری تاریمات اللہ تاریمات العباد ہو نظور اللہ نظور العباد دا بیا بیا ذکر کئی اول آیات کے تاریمات نے بات ذکر کئی اول آیات کی تعلیمات نے بات اول کے ذکر کئی نو اللہ اوہلا تلا گمب ہمت الام اوہلا تلا گم بہ مت الام روادی تاسودہ دا پارا ڈانگر بہی میں فصیل بھی آپ لاتا گم بہ مت اللہ رام روا دیتا سہ پارا ڈانگر وا گڑ بھی وغیرہ اللہ اللہ روا کڑی دی جانے مہارا می جل دے کر کئی اتیائے میات کے آج نمبر ستاسی ویم ذل وہ اتیائے میات نمبر ستاسی ندی نا منو لا توموں تو ہر وامو مین مہارا میا اللہ روا کڑی چل حرام ہر میںرام ویم زل کئی آج نمبر شیا میں کے پد نکل سید الباری متا اللہ گم والے سیارہ لاگوم لکن سید الباری رواز ساز پارا کار دریاب اللہ دا اللہ دریا کڑے دے پر لال کھڑے دے بھائی ہر مولا گم سے دل بہاری روا دے سا دوپہر دریاب سلورم زل نمبر ایک چوتی یوسل درم ما جال اللہ ام بہرہ دوں الا صاحبہ دین اولا وسیلہ دوں الاحم اللہ بہر صاحبہ وسیلا اللہ رام فری او نے رام تفصیل میں ویاپک فلدائے کو داد کا بر تاریمات نے چ لاندھی آرام, کھڑی، ازان آرام, آرام کھڑی دی، مصالا نزور اللہ بول آرام کراندیے مسال تاریماتم سے آرام کڑ تہرام ا شاہ آرام کڑے دے نو آگا محاال ہے وہی جل آگا آرام دے او دام دے اول یاد کے ذکر کئی غیرہ محلے سید غیرہ محلے سید مشیا لال گر کی دستکار اللہ کار آرام کھڑے دے تاس زانہ لال می وہ تم خرم چی تا سب حرام کیرم شہ نہ لال گڑ کی دستار چی تا سب حرام کی اللہ راندے کی حرام کیسکارے جان لے حلال مگر نہرام جی حرام تا حلال آئی تاری آج نمبر نبے نبی یا ندی نا منو نمبر نبے نبی مل کمرو والر والا ول ازلام شیطان فول اللہ گم ہم حرام دیتا باندھ اڑل درگاہ آؤ قسمت معلوم کشو اللہ دربان شراب آرام کھیڑی دی جاریرہ شریف درگاہر صاحب ری سو مینا ہماری شیتان تفصیل بھائی درم جل آج نمبر سے آدمی وہ ہو رہی مال تم سے آرام سے ریپ تاسمان دکھا دو چھ تر تم بو رہے چیتا آرام چی او دا دا اب دا دوں چکا آرام کر دو جائز کا داؤ دے آپ جواب دیا ہو رہے ترسو بو رہے چھ چاس بھائی آرام اللہ تم سے آرام کرتا پوائے مگر جی سلام نظور اللہ شدہ اللہ پو نظر وارکڑے شو رے جائز دے او نظر او منت مارکات دس جگہ گئی آج نمبر دو میں آج کے منو لا تو لائیے ولاش رام ولادیا نا دیا والا شدا اللہ لاپ نے نظر پیشوے دے بھی ذاتی مکا نظر اللہ نمبانے وار کا لاپ ناند نظر جائز آؤ پن پیشے داغے آ سے نا داغی بیزاتی ہوں تباب سے آگا ہاجیہ آگا گڑھ آگا پیسو آگا گواں آگا اوہ میں تو داغے بیزاتی کے تباہ سے نو گڑی بیتی نیچراتی لوگ دہلا کتاب نہ روان جرم دے. او تالیب دے او دہلا کتاب نہ راگلے ہوتے بیج عزتی کے رہے ڈیم زل آج نمبر ستان میں وہ نوی آج نمبر سطان میں وہ نوی جاللہ بتل میں دلہ رام کیا ملنگا سوشار دھارام ولح دیا ول گلا عید چولہ بیت اللہ ہوا دے چاہتا پڑے گا چا قرآن پتراس کی کوئی نہ دے ولادیا وی دادیا بل والا, والا بھی دتی ہر اللہ چدا اللہ بنوں باندے نظر ویشو دے لہ دربار تیشوئے بھی دتی سالورم کے سم نظور اللہ باد چک بنوں باندے نظر حرام دے اودا کے نظاروں سے اودا دکھ کر کئی در میات کے نظوروں نہیں بات آج نمبر تین در میات کے دمولہ جیرے کر بے دا د لان پاگی باندھی سیداد بابا منستا داد بابا سما ڈارم دا چاہ چاہی باندھی بغیر سارا دابا منستا داد بابا سما دا. دا نارم دا ابیا ہوئی وہ ما دیا لن سوب لال سب بدرگاہ کے بابا ناستا کھڑے حل تو انسا بن ترک ن لو پاگنگاروں میں دیکھا سمیری حل تو ماہ رات ان ہاؤ دن وہ انسا بن ترک ن لال درگاہ جان سا تعی نو لے بدھ چلو بنو باندھ نظر پیش کر سونا دانو سا تئی ابیاس کلب کے اللہ یا تو برابر پلیتا نظر جب کابیس فتح یا گن تم لکھ دا سال مسالے سورت کے بیا بکر کہ نظور اللہ دعا صحیح اور دعا غلط نظر دا اللہ پن صحیح اللہ یا رام میری علی تحرام کو آیا دا مخلوق پنم نظر غلط او او اوچیتا آرام میلی او اللہ نی آرام کرے نہ دے آرام حلال لے اولا ہسا کے دا سلور مسالے ذکر کہ ماقدا حاق و یو گوٹے تھا سب مطلب پاگا گوٹو پورا والے وہ کہی گوٹا چاہ اللہ سرا قالو بلا وے چاہتا سو راب نے پورا کا دار مرگرتے آ گوٹا تاڑ لے در گری سارا داگا پورا کا دکان اث آتے دعوت حق اسلامی کے سٹ مرکز ویسا زیادہ نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کا سیم جانب صد اللہ موبائل نمبر صفر تین صفر صفر پانچ ایک آٹھ آٹھ دو نو شکریہ